چالی پندیا ٹولہ آیا کمائی آئی تر جی کمرے مینا سی ات آ گیا تو بوٹا بوٹا سی ات آئی سب انسپٹر پرسو چوتھ می اپنے شڈیول نکلوانہ لین گیا اتنے سیکٹریٹ نہیں پچھلی تریق گل تو ہے ہے پاکستان میں کہ سرکاری سرکاری غیر بندے اس نظام تاریف نہیں کروان وکیل جج جے انصاف لینا پنچایت چل اتنے لبنا آتے بندے لکھا میم تنگ آ گیا میں وہ جی انصاف لے لگنا جا پنچایت کچہری واس رل کے فیصلہ کر اسلام وال نہیں آب والے جی اکی پھر نہ بہ لو ادھر نہ جان بکری کر لسلا کر لگیان تو نہ کرا نہیں انسان والے نہ جان وگیاں تو نہ جانا لیکن کوئی نہ کوئی پاسا کر جہا ری ن کوئی نہ کوئی پیسا ری جا مطلب یہ سارے پاس رکھا یا دنیا کا کرو یا اپنی ایک کا کرتا سمجھ آئی بار ہوتی پیر, پیر ہو پار سوگڑا ایس جگر جیڑا ایس جگ دا ہونا تلاو کسی مریض نہ ہو میں بزرگا دیا دو نشانیاں خرید گور کر دسو جی ہے بزرگ جی اے بالکل مرید ہونا سے تیار اپنا سارا टोला لے ایک نشانی او بزرگ بجلوز نماز بھی پڑھنے لگی اگلے نو کلاشن کو فر کے کھڑے رہو ماتھی کمار بار گائے چکا مر جا کی میرا کیوں کی سجدے جیسی موت آ جائے میرا حال پیڑ ہے جو میںرگ جہ بھی روا جاب لیا اللہ دیا نشانیاں بزرگ دیا دسن نہیں علم تو لے لو नहीं बरतानिया जोत घ दुबई बहुत ज्यादा मैख्या हजार बहुत, बहुत ज्यादा पाक जगह हमेशा दरवे भी ओ पता उथे मौत नहीं आई کیونکہ مارفت پشان جدو آ جی پشان مالک پتا لگ گیا مالک کو مرو نشانیا میں جناب بزرگ جی تے سا خادم ہے نہیں تے سان گمراہ کرو ہوں نہ آ کے نہیں تے نہ نہ آ کے جنگل بلاوا منہ چ بیٹھا روس پاس میرا سرکار بیٹھے مسے اتو بلا ڈگیا ست کل شتیر جیتا شریف چاہتے بیٹھے بلا جن سامنے سیدا ہو گیا آدھا ابدر میں بنیا لگوٹے کھول دریا آپ نے فرمایا تقدیر کا ایک کیڑا چوکی اپنے فرمایا تقدیر کا کیڑا ہے جنو اس مالک دے اعتماد دے یقین ای او دے او دے او دی دی بے دیکھو لاکھ کوف رکھی کریں نماز کتے کا تو نماز دی حالت نہیں مرنا چاہنا تر لری مرنی بچا اتنے آ سگو یار دیوی منگ موت یا سجدے تا مسلمان ہوماند من گول موتا ان کو اللہ فرماند ہے دینے ہے رب عاشق رب دحبوب ہے عاشق تو نہیں محبوب ہے رب رب کردا محبوب محبت مار دے بلا منا کدا مت محبوبہ انتو پندرو دستے جانے چ پکیس دہ لیں رب پیارے رب سو بڑا ہی پیار ہے بالکل ہو بہ کیونکہ لانتی تعظیم ماحول نظام تعلیم سارا یہ بن کرے تا کر کے کبھی موت اجنا نہیں کر سکتے حضرت بلال رو رہی ری موت دا ویلا ہے آ فرمند روی کیوں خوش ہو جانا جی بے نوکی دوسرا جناب مجھے جہاں بزرگ ایسے ماحول چو یاد رہے اتنے چلو یاد کر کے حضور سرکار کی متاثر خوش حضور نے فرمایا سبر کرے گا ماحول معاشرے چاہ کے شا... بڑا شان یا تک... نہیں تو جنگل دبئی نو جان دی کی تو کمڑ دی. پھر حضرت صاحب کتاب سبز پگڑی فکر مدینہ. دے ایک مدینہ دی فکر مدینا اد نے ایک مدینے دی فکر دیکھی اپنی نا کی آپ سے پوچھا گیا حضرت کراچی نہیں جائے حضرت نے فرما بے حیا بہتر ایک مثال ہے دا ایک بزرگ سی تو بھی کہیں چکلے رہتا نو کسی آخری سرکار کبھی بازار میں نہیں دیکھا حضرت فرمانے لگے بے حیائی بہت <laughs> <laughs> چکر ہے باہر پہ آ حضور نے فرمایا بازار شیطان کا دھر ہے وہاں میں نہیں آ سکتا دبئی ہے وہ ان کے لیے ہمارے کھا رہے ہیں بدو کہ میں شیعہ बजूर कहने शी जरा दिन थक जाए शी बन क्यों पता है दर दर पेट चड़ो, कड़े चड़ो, चड़ो। जे हो सके बारह महीनिया भंग प्याला पी लो अरकान इस्लाम हो रहे छेवी शायद पैज फिर आखे सची दस के नहीं इन्ह का सब तू बली यही نماز کا مری تھی میں جمیل دا سچی دس ہزار روپیہ کسے دینا وہ لبا تگ دکھ بننا سان کھیتی تب سگو مارنا چاہتی آسان ہو جنا تال مکی پر من آدم تمتا دو دور بزرگ نے اگر شریعت صرف زبانی ایمان نال دی نا ساری دنیا کلمہ پڑ جاتی اسلام ہے سارا دعوے ایمان سارا آشق بن بانے بن بانے بزرگ بن باندھ رہے جدو امتحان سن ہوں کربلا لگ جائے سڈے ورگا سب تہلا اگ ہونے جد سر پئی ہے پتہ نہیں کنیا بزدلیاں وقا چڑیا امتحان جیسے گزارے چھ بجے سنا مدرسے میں کتاب ہو دہلی کو نو بھارت کو گزارے چھ بجے ایک گل سب کچھ دعوے ناچ کا چھپنا یہ قوم نا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا کہ میں نو خطرہ ہی منافق کو اپنی بالکل اس وقت منافق چار پاس اس قوم نیا اور اے منافق جاتوں خوش ہو کہ مریضے پین کیوں اس واسطے کہ ان دی کی ختم ہے بسیرت ہی نہیں رہی کہ دیکھ لکت پیرا می ہاکم کوئی بند کو چکر با دا نام دی کر جا. نام نال پیر نام نال مفتی ہے نام نال استاد ہے نام نال تعلیم نام نال ملک ہے محمد علی جنا فلا نام سب کچھ نام چھٹیا پڑھ ٹٹی یعنی ٹٹیڈ نام لکھا ہے برفی کا قوم نہیں کی پھر میں یہ آنا ہونا کہ ان ایک جماعت کدلی ایک بندے نے تو رکھ برفی کا ٹٹی رکھ دی شروع حقت نہیں بدلک بو آ نک نو موہ اچا گند دک بوں چڑھا موہ وٹا لیکن ہوں چڈے کوئی نہ کوئی تو اس واسطے کی کی آتے گا. کوئی اس واسطے یار سارے پاگل چلو خاتی آدمی ادھر پچایا جائے نا کوئی اللہ بھائی, بھائی یعنی کوئی نہ کوئی سیاح بندہ وہ بھی شریف سے بیچارہ فس گیا بو آئی چک بانڈا کنجرجان پاگل یہ کھان دے ایک کوئی باہر بیٹھا سی بے آیا نہیں وہ پہلے پٹی جائے یہ نہ سارا ٹولہ کی گیا بڑا سہنا سارا جگ پاگل ہے تلا گہنا آ گیا کلاس قوم کا ہی حال ہے پیٹا دیا کڑا پوئے گی کلا سیاح آ گیا سو بندہ سارا گلا ہو گیا <stimulus> جڑا سواد نہیں تسان ہوں دیا تا پوچھو سکول جائز ہے کہ نہیں جی سکول مدرسے کتاب آ جا کے لایا دی کتاب لایا مدرسے یار سڈو خود جہ آ مدرسے جڑے کھڑے نے جڑا جو کنجر جو پڑھا رہے نے وہ دوائی جڑ جی چاہیے جو پڑھا رہے نے کھلا یعنی تعلیم یار بنا زنا کر بدکاری کرا کچھ لے کے ایسی ترتیب نظم وبد ایسے نہ محسوس ہو رہا سیکھ رہی کی پڑھ رہی نتیجہ اہ نکلنا کہ زمانے دی کھوتی نا بد کشتی ہونی یہ کڈو زنا بدکاری نو بدکاری سمجھے گی نہیں ہاں تیرے سامنے کرم شاہ کرم شاہری جہر پیر کرم شاہ جی نو کہ جدید زاؤل قرآن مدرسہ سب تو پہلے مترسا آخا میں مدرسہ کیا تھا مترسا پایا جدید قدیم نئی اور ماڈرن تعلیم جو ہے ان کا حسین امتیاز کا نمونہ جو پیش کیا تھا وہ اس لائن نے پیش کیا تھا اور سہردری صاحب بزرگ نے اصل اتھو پھر باقی سب دا جو کچھ ہے نا یہ سارا حضرت صاحب کا فیض بعد تقسیم ہو رہا ہے جو ملا کن روکتے ہوئے آج حضر صاحب حضر صاحب قبلہ صاحب یار وہ و... کچھ سارے سور پیروکار بنے نے اس دی بزرگ دی کتاب <سؤال> کرم شاہ مدرسے دی, دی. ابلش دی کے سال دی ہونی ہے جنہیں اربی اس طرح کا صحیح طریقہ یہ پیچھے پارا غلط ہی. امام بخاری اربی سیکھی باقی و... نظریے باقی غلط سن بہن یقینی آ سکتی سی نہیں جی جان بند وہ سب کتے اِیزا نو لے کے چاہتے ہو بیتھ جی نہیں بیتھا بیتھ سابت کروا دوڑے جوڑا کڑی مڈا اس کڑی مڈے سے صرف کلونے ویت کڈ دو میتھ یہ ران د بزرگ وت دینے مر بزرگ کم ہوتا ہے کہ وت خاصا بند کر سکتا ہے کزرگ کا بڑا کی کھول سنا اپنا جو کچھ ہے منظر عام پر ہے منافقت ہم نہیں کرتے بزرگ کہہ رہے نا ہم مناسبت نہیں <سؤال> کرتے <مس> جو کچھ ہے سامنے ہوں کافر جڑا ہو جہاں میں پیا پڑھا رہا سمولکتا کے دیندار تاکہ میری نجات کا سامان بن جائے لان پیا ما توڑی ہے تیری نجات دا سامان ہے کہ دوزخ میں لے جانے کا یہ سامان ہے یہ تے سب پہلے بزرگ ہوں یہ ہو سنگھی گل میری اتنے آ گئی ایسی جہ بندہ بٹی ساؤ اس دتا فون مولویا نو مدرسے والوں جہاں کڑیا مدرسے کو نہیں پیتے ادرت صاحب یہ دسو کہ سڈے پنڈا سر اندر کوئی مرد کوئی نہیں چاہتی حج تنڈی صاحب بڑے نیک نے اچھی اول گل دئیے بتو بتو بتو بت محرم کے بغیر اور شوہر کے بغیر کہ حضرت صاحب اصا جناب پڑھانا چاہنے چیز بھج دو یہ دس سڈے مول بھی جا سکتی تگنا پیسہ دیکھ رسول گھر نہیں جا سکتی شریعت سلامتی آدمی نہیں جا سکتی کیوں گر مارم ہے انہوں کوئی لڑ پیش آ سکتی جہاں خد بابری بلائی خود پی جی کہ مدرسے کا گن کے سنا کاش کو شاخر فوجی چلا گیا سات واقع منہ چنا مینو واقع سنایا کسور لاری اڈا کسور ایڈ شک مدرسا شاکر فوجی کہیں ہے استاد جی میں چونیے روڈ پتھو کی تونی تو روڈ تری چوکی دار خوا. ریٹائر فوجی ہے نا چوکی دار سن سن دا پی سن जरा अंदर जावे असा तलाशी नहीं लेंगे जो बह निकलिया कोई शहर नए ने कुछ ट्रोजर पाए पुआये हो। मुंडे असा अपने हसबे मामूल कोई तलाशी नहीं लगे सारी रात ओना दिना एक कुछ कीता है। बार ना किता हूं क्योंकि बह आया तलाशी लेनी फीकना कंट पा छले पास थोड़ी दिता धुद्ध सानु आके फैक्ट्री देर मुंडिया दूसर आख का चौकीदार जे रात अके शाखिर मैं आख्या खोथी आंदी इुडी नाम बुरा दो आ गई ا نے آخ گل تر کو آ جے آخانا مدرسہ کسور لہری اڈے اس مدرسے چار کڑی آئی ہے رات تا چاہنا تی لے دینا یہ کہڑی گل شوکر شاکر فوجی آدر میں اس مدرسے گیا میں اس مدرسے چوکیدار نو آخیا یار مہربانی کر مینو اتنی نوکری لوا دیں نہیں تو ہفتہ مینو دے اتے میں کرتے کی نے پھر اسے سنا بھابیاں کا ایک مدرسہ پتو کی اتو کڑیاں سپلائی ہوں یہ اتے بھی چوکیدار رہا اللہ بندہ یہ دخ ایلویاں مدرسے ہوں یہاں مولویا دیا مسیطا ہوں میرے حضرت صاحب چھوٹے آخر مثال دے دی جی لے جا اسی مسئلے مدرسے سچی رسیا جی جتی چڈ اک تلے رکھنا پہنا سامنے پاک گھر خدا ہی بزرگ مولوی مسلے پہ اسے جُتی نہیں بچتی पलीत घर स्कूल पलीत घर अज मदरसा उनाब कु बच जाए ऐसी लानसी का पोतरी होना जरा सोचे बोल के हो बी बाबू बी मानोस केड़ा, मान केड़ा सकता मैं अपनी अख नाक बस दे हालात इत अपने पागल कौम पत्नी अपनी अख नाक अगे और मर्द बैठे ने मिया बीवी बैठे ने مرد نرم دی ماری پری بانسے اخیرو پڑیا گیا ہوں داسی مانوئی جاری بے وقوف قوم جا اعتماد کر کے دوسری گل جی میں کرنا اس قوم بدبخت بخت نو اب تمیز نہیں یہ تو حرام کم کر سمجھے جائے جی کام ہی حرام سمجھ رہے اصا دین دی خدمت کر رہے ہیں اور ازاں اپنے میں جو بچ پڑھی سکھی تب دکھا دا یہ آرام میں ایک اور گل دین خالی اگر یہ بھی نہ ہو تو دین واسطے مدرسہ عورتوں کو پھر بھی وہاں پر بھیجنا حرام ہے عورت ایک تعلیم دی طرح قسمان تعلیمی کل رسمی جو رسمی کل غیر رسمی کل رسمی دا مطلب رسمان دے نشانی علامت پہچان کل رسمان نشانیاں تعلیم دیا تین نے استاد مخصوص مدرسہ کتابہ کیا استاد ہو گیا یہ تین نشانیاں تعلیم رسمان ہے یہ تین جیت ہوسمی ہو گھر پڑھا رہا یہ بن جائے گا یو رسمی کوئی نہیں نہ استاد ہے نہ کتابیں نہ کوئی تسا میرے کو سن جا کے اگی سنا دے اسی طرح سن دیا پتہ نہیں کن رنگ پھیل گیا کنا گلا پہنچ گئی او آخا گے کل غیر رسمی رسمی پھر علم دو ایک علم فرض این ایک فرض کیا؟ فرز اے فرز اے فرض فرض, این ضروری فرض دو چار بندے جان لاک پوچھنا اپنی وقت ضرورت ہوفایا ہر وقت فرض نہیں ہوں وقت ضرورت پوچھ لینا یہ ہے فرض کفایا جیو جناد نماز سارے پڑھنگ گنا گار ایک پڑھے گا باقی پار گیا پانچ وقت ہر کسی نو پڑھنی پیتھے جا آپ میرے والی آگے علم کتاب ہے. آلم بڑھنا بخاری قرآن حافظ یہ پہرچ الاقے چو ملک بند بن جائے کاری. باقی اپنا دے. اسلام دی تعلیم فرض جڑی ہے نا جڑا علم فرض کفایہ سارا دکھا کی <تصفح> ہے؟ علم سارا فرد کفایا کتاب علم جن سارا فرد کفایا اس طرح ہے ہی نہیں رسمی کول کول غیر رسمی ہے فرد این جو ہے ہر مرد عورت پچھا کے پہ اپنا گزارا کر دیا کردا سمجھ نہیں لگی جڑا فرد وہ غیر رسمی جا فر ہے وہ رسمی مدرسے کتاب ہے رسمی اور, رسمی ہے اور جڑی دیئے نا کفایہ نہیں ہوں عورت وہ فر فرض کفایہ عورت نہیں مار تدا کرتے ہوں چنگ ہے مجاہد ہونے چاہیے نے عورت کا کوئی نہیں رکھا گیا کہ عورت جڑی وہ بھی آئے کوئی نہ کوئی ان بڑا سباب ملے گا کیونکہ وہ فرض کفایا سمجھ نہیں لگی جی ہوں ات ہے کہ میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دنا کہ قرآن حکیم جو ہے بھی سارے نو پڑھنا فرض اہم نہیں فرد پورے قرآن پاک چک آیت کوئی ایک آیت آئے جی نماز دراط کا فرض ادا ہو جائے بس تین آیات قرآن پاک دیا یا ایک آیت تین جی دی. اے واجب فرد ای الحمد تو بناس تک کوئی آیت ایک اور بھی اصول کہ فرض فرض کفایا کرے کافر ہو ہے جڑا فرض کفایا مسلمان رہے گا جڑا آخر جنا فرض فرض ہے شرح بدل دار اتنے گل کردہ ہن فرض دی کتاب مبارکہ نبی پاک صلی اللہ مشریف جہر کرے وہ فرض کفایہ قرآن کفایا سا. سارا قرآن پاک پڑھنا کی فرد کفا فرد این کرنا کافر ہو جائے گا اللہ دا قرآن اگر کوئی فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت تے آ کے فرض ہے تے کافر ہو جائے گا تے جڑا لانی تھی انگلش نو ہر مسلمان مرد عورت تے فرض کیتی کڑائیں اندر انگلش باہر پورا یہ حدیث لکھی کڑائیں علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے او مسلمان ہونا ثابت کرو ہوے ہوے شرم متر کیجیے جی ڈورو مرد عورت آنسی سارے, سارے, سارے, سارے مردا اسلام کو ہے سارے کتابیں پڑھنا بخاری مسلم جی سب فرد کر دے نام مراد باقی سارے شعبے ختم سارے ادے ٹور پائیں اسلام حکمت دا دین ہے سبحان اللہ انہیں ملتا کم بن کم کو اللہ فرماتے تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کو سمجھے جب ان کی قوم کے بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں ادھر ادھر رسول اکرم دی تے بار گاہ چی آدے باہر ادھر ادھر جانے جب وہ او آؤں آج آج ح میرا ایک یار ہوا میں جا گا پچھو ہزور بار گاہ جانے ہزار نے کی مسلے دسے تین دا میں پچھواں یہ تو نہیں آ کے دونوں ملا سارے سدی کر رسول اکرم صلی اللہ سارے سدیا بہلی سال سارے مرد کفایہ ہے اور فرد کفایا کرنے سارے سارے لال جان سب پانگی بابا عورت فرد کفایہ ہے کو نہیں یہ تعلیم ہوندا تو فرض کفایہ نہیں فرض کفایہ کہ سبھی سفید جھنڈا دے ڈاکٹر سارے ڈاکٹر نہیں بن دے ہاں تعلیم ماں میں سارے بے ایمان بنے اوتے تے بن گئے اے بیٹو سارے سارے بلا جچی کر سکتے لا کالج سارے منہ وڑکن کدی نہ وڑکن رکھے نے بے ایمان اللہ دے خانے کو بناونے باقی اوتے دے نے چھوڑیا سمجھ آئی نا جی اور مدرسہ کتوں آ گیا عورتوں کا مدرسہ سب سے پہلے تاریخ پٹ کے دیکھو مصر کے اندر عیسائیوں نے قائم کیا تھا اور اسی کوشش میں رہے کہ مسلمانوں میں یہ عام ہو جائے آم آج آم کی نکل گئی وہ نکل گئی کلیسائی مرد بزنان بزنان بزنان بزنان مغرب کا سنہا بن گیا سنہا مشرف مغرب آئے بزرگ بن گیا مسجد چلو پٹوی جو کوشش ہے مقابلے کیونکہ ایک نمبر نے برابر چلتے نے ہو سکتا یہ بھی کچ کے لم پیشا سوریا کا پیشہ ساتھ پغرتا نام لے کسی ایک بیٹھا نام لے کے تبلیغ کری سی لکھ دیتے مقابلے ساری پگالیاں کٹ دیا एक फिर का बात लानत लानत लेनी तो ना, ना, ना आ दुबई टाउन रायवेड रोडर न्याज बेगू दुबई टाउन ठोकर न्याज बेगू रायल जाओ तो दुबई टाउन शाहब ने मरातम शाह मुदर शाह शिया हैबड़ गया जी ओनेख्या बीबी जी मैं दूरों नहीं था। मैं सुन ग मैं तबलीक ने सुनता ने सुन दिया जुड़ गया <laughs> <laughs> बीबी पाक जी ओन ची بی بی پاک جناب جس بزرگ میری تلاک میں جما چل میرے نال تین پشانا شاہ ساڈ نے اونٹ جدا دے تواری دا اور او نا مراد ایٹ دابے پھر مجھے بی بی صاحب لے کے ادھر بہ گئی صرف رواز چلتا ہے سارا آدمی سارا جا کو سارا جاگ غلط ایک منٹ رما نو میرے خیال کے پنجہ تر سال ہو گئے نا ستر سالا اجتماع ان اجتماع کی تاریخ میں پڑھی ابھی اجتماع کتوں کا پہلا شروع ہے پتہ انچو رنڈ کا سب سے پہلا اجتماع رائے کا سب سے پہلا اجتماع افے کے ساتھ ایک جگہ تھی اس کا نام تھا ہر راؤ کیا نام تھا ہر راؤ راؤ حرورہ مقام پر خارجی ان کے بزرگ ہیں انہوں نے وہاں پر پہلا استعمال کیا تھا مولا علی کے دور مشورہ سارا ہوا سی آخیا سی یہ سب مشرک کہیں یہ بھی مشرک ہیں یہ اب اس وقت توحید ہے تو صرف ہم میں ہے اسی طرح یہ سارا مشرق جگن ونڈ کے طرح کہ نہیں جن سال دا اجتماع ہے میرے کوئی بار ایک اتو دا مفتی آیا ہے جا میں روکیا اتنے بہت, بہت بڑا مدرسہ نا دا میں کہ یار سوال ہے کہ این سال استماع ہو گئے ایک سال دے انگریزی نظام حکومت دے خلاف کوئی تبلیغ ہوئی ہے <تصفیح> <تصفیح> یہ سارا نظام آسر شریق ہوں حکومت کے گزارا شریق ہوں دعا دعا تو دعا دن دالا وزیرے میں جی رہ <تصفیح> ایمانداری کرو ایمان so, لوگ اور شراب کو بےمانی ملاوٹ کے ساتھ بیچتے ہو ایمانداری فرض ہے مولا میں <تصفح> توفیق امیر بھی غریب بھی غریب بھی چار غربت کی وجہ سے لگے جاتے ہیں ان کو توفیق دے کہ یہ غریبوں کے ہم درد بنے مہنگائی گھٹ کریں بہتر آپ دینی دعا آنی ہے حضرت صاحب حضرت صاحب بہتر کنال جو د وہ بہتر سو کنال گجراتے در ادھر ہر پاس پورے ملکے کیا بھار دے ملکان تک انہیں قوم دا لوٹ کے بنا لیا بہتر کنالوں نے انہوں نے دے دیتی انہیں اید اللہ اسے سرائی دعا مانگ رہا ہے دعا میں شریک اور استقبال کرو کیونکہ بہتر کنال دیا یا اللہ کام تیز کر دے یا اللہ برکت دے یا بائندہ حکومت بنے تو یہ بہتر ہزار کنال بنا لے یا اللہ وہ بہن چوت مکا ہار بوت روڈ پہ کڑے نہ شیا داگر جی شیا کا کرنا نہیں آئی جن کی ساری بولی مطلب نہیں جوں کی نکل سا آٹا ڈھائی اچے دا باہیں کوئی نکلے نہ نکلے اگلے تکلے جا پاٹ جانا دی, دی, دی, چار جی آنا دی آواز پاک خواب دوارا دو <laughs> دے گا نہ آواز مکنی ہے نہ آپ کا خطاب جدو خطاب اللہ, اللہ انہوں کا خواب جو گل بیان ہونی ہے مدنی شہدی پوتر خواب دا کوئی پتہ نہیں کون ہے کی بلا ہے کی نہیں وجہ کی ہے کہ تمام کفر برائی دے خلاف بولن دی بجائے دعا دین دی دسو کیڑا ربی پاک کہ اور رح سبھی میں ایک نقطہ سمجھانا ہوں یہ فرنگی جہاں طبقے تیار کیتے نو اسلامی نظام نز، حکومت تو رکھن دور رکھنے یعنی اسلامی نظام رکھنے فرنجی نے کہڑے کہتے ہیں تین طبقے تیار شتان دا پتھر ایک طبقہ آخیا ہے غیر مذہبی ہے ہم سیاسی لوگ ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں شانچ نہیں گنجا پارٹی گیتا پارٹی اسلام دین دا نام نہیں لے سکنا مذہب دا نام نہیں لے سکنا جیلا حضرت صاحب تہن پتا اسی سیاسی لوگ چلتا ہے ایار بندے بھی جدو کہہ دتا شریفا کا کام کین شریف ایک بدماش ایمانے دیمان شریف ایک بدماشدہ کوئی تعلق نہ ہوا نہ چلی وہ اپنے منہ چکا رہنے بھی یہ سا کوئی تعلق نہیں یہاں وہ منہ نے دوسریوں نے ایک طب جماعت تیار کی ہے دوسرا طبقہ اعلان بنایا ہے انہوں اسی تھی اسی از غیر سیاسی ہیں پہلے والوں کا اکثر بنا سیا ان سیاست کوئی کرے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم دخل نہیں دینا چاہتے بس جہاں پر چکلے جائے خدا دا بند کر شراب رب کا بنتے پگ والے آگو ہے آخیا پگ رکھے نہ رکھے داڑی ہونی چاہیے پانچ وقت نماز ضرور ہے ساوی پگ نے آخیا نہیں ساوی پگ ضروری کنگا ساوا ہونا چاہیے جو مرضی آئی کر حضور دیا پروانے مستانیا دیوانیا پاک کا گلام بنیا کہ نہیں بنیاد سارا کف ذہ سب جائز ہو گیا کنگی پیلی چٹی ساوی پاگے دنیا کی کسی حکومت کے خلاف ہم نہیں ہیں حضرت بایا بیان کسی کے خلاف میرے پہ ہے کتاب پولیس جہاں ایل کر دے کہ پولیس رشوت خور نے جتنی پولیس میں ہے سب کے برابر غیبت لکھی جائے گی جس نے ووٹ لڑنے والے الیکشن والوں کے خلاف الیکشن والوں کی جس نے کہہ دیا لوٹا لوٹا ہے کے باغ ہے ووٹ لینے کے لیے آیا تھا کہتا تھا سب کام کروں گا اب کچھ بھی نہیں کرتا ایک ایک جملے پر تیس تیس دنا کے برابر گنا لکھا جائے گا ہو رنڈے تاں کر سبز پگڑی والے رح ونڈ والے وڈے سورج گل نہیں کی ہم غیر سیاسی ہیں ہم فلان ہیں سدھی منہ دی چھ جو کچھ کر رہے اندرور کھاتے کرتے رہتے ہیں جڑ کے اسے کے غیر کیا دی؟ یہ اے واحد جماعت یہودیاں دی خاص پلی تے دو می آپ مدنی چینل چلو اردو محربانی تین اس چینل دوتے چلا دو دے اندر، ایک قانون پاکستان قانجا سٹ سال تو ایک قانون دے گستاخل لے گستاخ رسول نے اسلام دے دشمن نے یہ حمایتی بھی تو چلو ایل تو کر دیو کہ یار جیڑا تھی پینا قانون بنایا جی چلن جائے ایڈا واڈا کفر تو بغیر نہ کرو جی تو چینل تو دو جب لے چلا گئے کیوں جی کنے چلانے چاہیے تو جو چل گئے تھے چینل مکی چینل آ جائے گا سمجھ نہیں آئی بولو کی غیر مذہبی غیر سیاسی کہ عام حکومت کسی کے خلاف نہیں سیاسی عام مذہبی لوگ مدی والے مدینہ کلوج میرے کو ایسی مشینا مشین چمبڑے گی مشین حضرت صاحب یا لگتے نے بندہ کسی تیسری جماعت لانتی نے تیار کیسر ٹولہ خطرناک سیاسی فرنگی جمہوری جمہوری کیا مذہبی فرنگ پسند کرے ایک تیسرا طبقہ ٹولا تیار کرو یہ کہ انورانی صاحب صاحب پدلو صاحب رای سلامانی رکھی کلے ویکو یہ بن کے پڑ گئی باڈی والے بیٹھی سارے تین ٹولہ میدان اکلے اس نے اسلامی نظام حکومت دے سب, او سب تو اے جناب مطابق اگر کوئی دے دے دے دے دو نا کسے دا ذہن مذہبی اٹھے تو آخ یار مذہب مذہب والا پاسا رکھو ادھر دے دوڑے کسی نہ کسے پیسے آ جائے دا. اگر کوئی آخر میں شکاری جی کوئی ہم دونوں پاسے رکھنا چاہتے ہیں تو مت کوئی خلافت آرے پاسے دین جاوے اسلام دا دے نظام خلافت مت کوئی نظام دے دین جاوے. باہر نکل گئے انو رکھے گا کول